اب دیکھیے حج کا پہلا فرض جو آپ سے عرض کیا احرام کا باندھنا تو احرام کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا ناجائز ممنوع قرار دینا جس وقت حاجی پختہ نیت کر لے دل میں کہ حج کرنا ہے افراد کرنا ہے تمکو کرنا ہے پیران کرنا ہے حج کی تین قسمیں پہلے بیان کر دی نا کہ حج افراد یہ کہ صرف حج کے لیے احرام باندھے اور تمتو یہ کہ حج ربرے دونوں کے لیے احرام باندھے اور پیران یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کرنے کے لیے ایک ہی احرام باندھے تو تینوں میں سے کسی چیز کے لیے بھی آرام باندھنے کی جب وہ پکی نیت کر لے اور اس کے بعد تلبیحہ پڑھ لے تو جو جائز اور حلال چیزیں ہیں بعض چیزیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال تھیں جائز تھیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں اس وجہ سے اسے احرام کہتے ہیں اور عام لوگوں کو کہ ہاں احرام کا مطلب یہ ہے کہ دو چادریں باندھ دینا تو دو چادریں در حقیقت احرام نہیں احرام تو حقیقت میں وہ پابندیاں ہیں جو شریعت اب اس پہ لگا رہی ہے کہ جو بعض چیزیں حلال تھیں اس حالت میں حج کی نیت کر لینے کے بعد اور پھر تلبیحہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ چند ایک چیزیں جو تمہارے لیے پہلے درست اور جائز تھیں اب وہ بھی حرام ہو گئے احرام چار طرح کا ہوتا ہے صرف حج کا احرام کوئی باندھے گا تو اس کو افراد کہیں گے کہ اس نے حج افراد کرنا چاہا صرف حج اور صرف عمرے کا باندھے گا کہ پہلے عمرہ کروں گا پھر حج کروں گا تو یہ احرام تمتو کا ہوگا کہ حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ ہے پھر اس کے بعد حج کرنا ہے اور تیسرا احرام یہ ہے کہ کوئی آدمی حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام میں بغیر کھولے ہوئے احرام کے کرنے کا ارادہ اور عہد کر لے یعنی وہ یہ عہد وا... پکا یقین اپنے اندر جمائے اور یہ نیت کرے کہ میں اللہ اس ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کروں گا پھر اس کے بعد حج کروں گا تو یہ قران کہلاتا ہے اور کران اور تمتو میں فرق یہ ہے کہ جب یہاں سے حاجی جاتے ہیں عمرہ کی نیت کرتے ہیں اور عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتے ہیں پھر آٹھ سلحج کو دوبارہ احرام باندھتے اور پھر حج سے فارغ ہو کے وہ احرام دوسری مرتبہ جو باندھا تھا اسے کھول دیتے ہیں تو یہ تو ہے حج تمہتو اور اگر کوئی آدمی یہاں سے احرام باندھ کے چلا اور اس نے اس احرام میں عمرہ کیا اور اس کے بعد احرام باندھے ہی رہا ح کہ اس نے حج بھی پورا کر لیا تو جتنے بھی دن آگئے گئے دس دن میں ہو پندرہ میں ہو مہینے میں ہو احرام ہی کی حالت میں رہا اور حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہوئی تھی تو اسے کران کہتے ہیں اور اسے بڑا حج بھی کہتے ہیں اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کران کا احرام باندھا تھا اور حج کران ہی کے احرام کے ساتھ تشریف لائے تھے اور اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تمتو تھا یا کران تھا اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی بھی وہ بھی ساری احادیث پر نظر کرنے کے بعد اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج حج کران تھا اگرچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی یہ تصریح واقعی ہمبلی فکاہ کے خلاف ہے لیکن اس معاملے میں وہ ہنفیوں کے ساتھ ہیں کہ ہنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ کران تھا اور کران کا حج سب سے اکثر تین احرام ہو گئے صرف حج کا افراد اور عمرے اور حج کا تمتو اور عمرے اور حج کا کے دونوں کو عمرے اور حج کو ایک ہی احرام میں کرنا ہے کران اور چوتھا احرام ہے عمرے کا اور وہ سارے سال میں باندھا جاتا ہے کسی بھی وقت سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں عمرہ مکرو ہے باقی سارے دنوں میں احرام باندھا جاتا ہے وقت احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے چاہیے کہ آدمی کر کروائے اور اپنے جسم کو پاک کرے اور بعض کہا کہتے ہیں کہ سر کے بال اتروا دے کیونکہ پتہ نہیں کہ کتنے دن رہنا پڑ جائے تو بال ٹوٹے نہیں گرے نہیں جوئے نہ پڑ جائیں محل نہ جم جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے اسے امن ہے سلامتی ہے جوئیں پڑنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے زیادہ دن آرام رہنا بھی نہیں ہے تو پھر وہ جسم کو پاک کرے مگر سر کے بال رہنے دے اور انہیں حج کے بعد جب اتروائے گا تو یہ جی قیامت میں اس کے نام عمل میں تلیں گے بہرحال اس کی اپنی نیت کی بات ہے اور کمبری سے بال سے ہی کر لے اور احرام کی نیت سے غسل کرے اور اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا تو غسل کر لے غصل کر لیا اور احرام کی چادریں جسم پہ لپیٹنے سے پہلے وضو نہ رہا اس وصل کے بعد تو وضو کرنا نہیں لیکن وضو نہ رہا تو دوبارہ وضو کر سکتا ہے اور اگر بغیر وضو کے بھی احرام باندھنا چاہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے احرام باندھ سکتا ہے تو احرام کی نیت سے غسل کرے وہ سل نہ سکے تو وضو کر لے اور وضو کر کے جسم پر جو سلے ہوئے کپڑے ہیں انہیں اتار دے ایک لگی ایک چادر باندھ لے اور ایک چادر اور لے اور جو چادر باندھی جا رہی ہے اگر کسی کو ڈر ہے کہ بے پردگی ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا تو اس چادر کے دونوں اطراف دونوں کنارے آپس میں ملا کر اس کو سی لے اور سلائی کر لے یہ بھی جائز ہے اگرچہ بہتر نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں اور جو فکاہا نے لکھا ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے یہ سلائی ناجائز ہو گئی مطلب یہ کہ جس کپڑے کو کاٹ کر پھر جسم کے کسی بھی کسی کسی بھی عزم کے مطابق سیا گیا ہو تو وہ کپڑے نہ پہنے مثلاً صدری ہے مثلاً جیکٹ ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے جسم کے مطابق کاٹ کے اسے سیا جاتا ہے نا تو اس لیے وہ نہ پہنے اور باقی کوئی آدمی سطر کی وجہ سے یا کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے جو چادر لنگی باندھنی ہے اس کے دونوں سرے آپس میں ملا کے جڑوا لے اور اوپر سے نیچے تک لمبائی میں باندھنی ہے نا لمبائی میں سلائی کروا لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے لیکن اسے بیلٹ سے باندھا جائے گا اوپر سے اس میں نیفا لال کے کوئی رسی کوئی کوئی ازار بن کوئی ایسی چیزیں ڈالنا یہ جائز نہیں یہ منع ہے روز سلائی کا ذکر کیا ہے اگرچہ زیادہ اچھا اسے بھی نہیں سمجھا گیا مگر بہرحال جواز ہے اس کا اس کے بعد جب دو ایک لنگی باندھ لی ایک چادر اوپر اوڑھ لیں اور ایسی خوشبو کا استعمال کرنا جسم پہ لگانا یا چادروں کو دھونی دینا کہ اس پر اس خوشبو کا کوئی جسم ہو باقی رہ جائے یہ منع اور کوئی ایسی خوشبو لگائے جسم پر جس کا اپنا کوئی وجود ایسا باقی نہ ہو تو یہ درست ہے لیکن احرام کی چادروں پہ وہ بھی نہ لگا بہتر یہی ہے کہ احرام کی چادروں کو بالکل خوشبو سے الگ رکھا جائے اور اگر کسی نے احرام باندھنے سے پہلے احرام کی چادروں پہ اسپرے کر دیا اور جسم پہ کر لیا تو ہو جائے گا احرام ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد احرام کی چادریں جب اول تو سر ڈھانپ لینا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ احرام کی چادر سے ہی سر ڈھانپے ٹوپی ہوتی ہے پاس اس سمیت دو نفل پڑھ لے اور دو رکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پہلی رکعت میں کلیا کا فیرون پڑھا اور دوسری میں کل و اللہ کو پڑھا اور دونوں یہ صورتیں پڑھ کے دو رقطوں میں سلام پھیر کر قبل کی طرف من کر کے جیسے نماز پڑھی ہے ایسے ہی بیٹھا رہے اور سر کو ننگا کر کے سر پہ ٹوپی یا چادر جو چیز بھی ہے اسے ہٹا کے نیت کرے اگر نیت حج کی کرتی ہیں تو یہ کہے کہ پردگار اہل میں حج کی نیت کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما دیں اور اگر نیت عمرے کی کرنی ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگ لے کہ اللہ میں آپ کے لیے آپ کی خوشی کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنا ہے تو کہہ دے کہ اللہ حج تمتو کرتا ہوں عمرے کا احرام باندھتا ہوں پتر نگار اسے قبول فرما اور آسان کر اور اگر حج کران کی نیت کرنی ہے تو یہ کہے کہ اللہ حج کران کرتا ہوں اور اللہ اسے قبول فرما میرے لیے آسان کر دے اور اس کے بعد تین مرتبہ تلبیحہ پڑھے اور تلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھے کا لبیک ان الحمد ون تلک ول اور اس کے بعد دلود شریف پڑھے تین مرتبہ یہ طلبیہ پڑھے اس کے بعد دلچیر پڑھے اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے اور تلبیہ کے بعد یہ دعا مانگنا کہ اللہ آپ کی رضا آپ کی خوشی اور جنت چاہتا ہوں اور اللہ آپ کے غصے سے اور جانم سے پناہ مانگتا ہوں یہ دعا کتنی بہتر ہے اور اگر پہلا آج کر رہا ہے تو فرض کی نیت بھی کر لیتی زبان سے یہ سب کچھ کہنا بہتر ہے اب دیکھیے یہ نیت ہو گئی اور اگر زبان سے نہیں کہا دل میں پکی طرح عہد کر لیا ہے اور پھر تلبیہ پڑھ لیا ہے اس عہد کے کرنے کے بعد تو بھی بس یہ احرام بند گیا اور جن چیزوں سے بچنا ضروری تھا اب بچنا چاہیے حج کی تینوں قسمیں جائز ہیں اور ہنفیہ کے نزدیک جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ سب سے افضل کران ہے اور کران کے بعد تمکو ہے اور تمتو کے بعد افراد ہے اور جو شخص مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں یا مکہ مقدمہ میں نہیں رہتا اس کو یہ اختیار ہے کہ حج کی تینوں قسموں میں سے جس